آت التام أَمْوَالَهُمْ والا ہوں اور دو وَلَا کو ان کے مال و تبد الخبی سب تیے بھی اور گندی چیز کو اچھی چیز کے بدل کر نہ دو واقل اور نہ تم کھاؤ ان کے مال الا ام اپنے والوں کے ساتھ ملا کر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 واللاتي يأتين اور وہ عورتیں جو فحاشی والا کام کرتی ہیں من النساء من تمہاری عورتوں میں سے فاستشهدوا عليهن اربعا منكم تو ان پر چار گواہ بنا لو اپنے میں سے فان شهدوا پس اگر وہ گواہی دے دیں فامسكوهن فا في البيوت تو ان کو روکے رکھو گھروں میں حتا يتوفاهن الموت حتا کہ ان کو فوت کر دے موت او يجعل اللہ لهن سبيلا یا اللہ تعالی ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے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 بہت زیادہ مال دے رکھا ہے قمتار مال کسیر یا خزانہ فلا تاخوضو منہ شیعہ تو اس سے کچھ بھی نہ لو اتاخوضو ہو کیا تم اس سے لیتے ہو بہدانن و اتم مبینہ یہ بے یہ ہمیشہ سے بڑی بہیائی اور سخت غصے کی بات ہے یا یہ بہتان ہے و اسم مبینہ اور واضح گناہ ہے بہتان لگا کر اور سریع گناہ کر کے لوگے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 حرمت عليكم حرام کر گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں وہ اور تو تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری اور تمہاری خالائیں بیٹیاں بناۃ اور بھائی کی بیٹیاں وہ اما ہاتھ و کم اللہ اور بنا اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ من کم اور تمہاری رضائی بہنیں وہ اما ہاتھ تمہاری